امران کا حوض و کلب اطر مے در باداں جو سمنے کھتو رہے ہیں مالان صاحب الحوض اور تیرے بجا حبب دمے دی مائی صاحب الحوض ان ماچتا حوض کن سری والتربا و طاحت نمش چا مشمان پرولی احب ما د ی احد گوبو د ہوسرا بو ل سین دے مارے مو تو اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدایتی با تناصب یہ تناصب دیں ظاہر قرطح لطارہ بصرف جیسے کا کے صدر کے داخل صاحب حوض قرب در پر جائے شعب صاحب قرطح لطارہ تصن کے بقادہ کے نسب کے نشر پر حاصلہ اور تب نی وانت تاکن کو حاصلہ سرفاط کے نداریے ذ صاحب الحوض فان اب تر با جائے جرے مارنے وا وها يا من يغرام وهذا القامي ولا شاهد ان يرى القول يا غلام هذا لي يا مولى الشغا وقال ما تنبل يوصل بناثير منك هنا يا رسول الله فتويا وقد ترى محمد بن بدر ما كثر منهم وقد ترى جبا محمد الله ذكر ولد ابن في يديه والذي بيديه والذي قد تم الفاضات ثم صارت ضربه قدرت اذوذنا رجالا شلن بذوق دانتور دی یا مرتدین یا مناشقین یا اصحاب الكبائل او سر چاہ احداث کرے دی بیداتی کرے دی بیداتی کرے دی زوری میں کرے شرم سفر و دران حوزی دی بھی حوزنا جگن معدوی کی زمان دو باتن کمازو زادو لغریبت مرے بلا گتن چی چڑی ریشی ناشناو مانا دارا چی چڑی شی ناشناو کھو ناشناو کھو دی بھوکانه لی بھوکانا دی بھوکانا بل دیو کہ نہ رہا ہوس نے پردیش شہید نے کہ قل اوقاف دو وہ تھی نہیں کہما جزاد الغریبۃ من النبال حوض قد قل حوض نار منازج ہے تاب الحوض کہ اور بحث حاصل ہو ہمیں علی تشبیہ مثل تشبیہ رب جواز کے معنی کہ بل دیو کہ دے اور دو اگر تو جی دلشنش ناشناز وہ کا تذکرہ تم نام تم جاری منی کو تو بھی نہ تھی اے اللہ کا ملا کے مقام لگا دینا پھر ابراہیم کا ماننا ہے نہ نہ یوگا وقت اور نبی جلل اللہ کے جناب لو تعلق تم دبر کہ میں زم زم این شگت نے چابیر کرے کہ یہ زرزر شکی نہ جو کہ دبر لو لم دبر پہ درما کہ جو بینارہ اس سے پڑھ بھانے لکان ہیں میں نہ فدی ارس کو دیو جنا با دا چندروان سلا ہیں میں مای دکیش قتلن جوش لکان ہیں میں داو چندروان ہمیں شر فا فار اقبر جو اقبر دی من بقر ادا دنین اننگلوان دا تفسیر رات دی چتی شام دتے دلوا چھولا مرغی وڑی نہ چتے داخل کر دی دیوے چے دام رکھو پو پیدا و عظننان انل زرا اندک تیجادت کے چم تیرے چستا انا الذين فراد على تقولوا ولا هم قلقون ان ما عقب كان ذري وراهم قلقون ان ما سلاست سر قال ابو هوكي يد من كدوا منكوي سر داوي كوي قالون مجوج لا حاجت مردے ويمكن مرافض ما بدله حصر اصد باب هذه وصعب الحوض احضر ذا احضر الله يا ما ماذا غزي كما ماذا في زمان كان ذلك ولا علينا كننا فجار كما لا انما سمي بالذل وكان ينظر بين النبي صلى الله عليه الله الله وذلك كان اشاره ان بدلت انت لا ناتنا يا ایسا راستی ہے لاحما اللہ لیلہ رسولی ایسا راستی ہے ایسا راستی ہے ایسا راستی ہے یہ مقصد دار ہے جاہلیت کی افضا عادت ہے یہاں مشرد ہے وہ ارشود درائیت کا مشاملات ہو کہ اس کے اوکا یا اب دیو انچانا بیسر ہے ایسا راستی ہے اس کے اوکا پاوہ دور شوہاں وہ دعوتی ہے نام خلق پای کی ہے نہ اگر سوچا لو شاملات بھی نام خلق پای کی شراکت سڑے زبردستی کے اگر نام پای کی اللہ نشی لا ذرہ حق ہے ما ما حق شراکت تعالی تذ نور خلق لازم من کی فضان فارغ ہے الا لله رسولی مرحبا اللہ نے اند اللہ اجازت چنگ کے یہ دل ہے جیسا چاہے جہاں بردار اللہ تو اپنا باونا اپنا عطا اپنا با اور بیت الملک تمارنہ پڑھا دل خان دل کا دکان جہاں تو سر دیہاں جو اندھا غیب و پارائے دم راجہ دے مرخط مسماراں کا زاد الپارہ تے عمر قبرشن تا بن ایبین تے عمر زو پڑیو تے سجدہ میں پڑیو نور کلہ پای راج دین ایما ایما تا عمر پارا دا سر دیہاں تو پارا دے بل زقات پارا اوکی زاد الپرمے کلہ پارا کلہ گند زمانے حقاں قبر مزے اگر اگر بحث ہمارے وارد تنفر پر رحمات ہے جسے من کا تعمل فارو جی تابعیں بذات زکات کی نازاری کی صورت جہاد کی نور ديك رمضان قال ان الرسول اللہ فرمائے اللہ نے اللہ نے اور سنیے وقالا برقنا نبی رسال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مقام ہےما کر نے مقام ہے نامر تمشر فور لفظا ہےما کر شرف ہے تاثر یہ و جی دارے حال تو توری نیم ار امام شرکت او بیل گلاوتی نیوی چنیوی فمل کیوی پیوی پرمن کیوی طالبین تے مالک دے اربتا جی کمو دد مال ناز دد احمد زنہ جتیوی نو کم کرادی سولام نو قدر ما خود سپے دا پار جنور تو تم نو بکور زبارہ سام من پڑا جڑی کے مشک دیکارش سر ہاتھ رب انا دللني رب انا کے منا نے نہ ہے سنا انا یہ خیال ہے کہ میں نے ارے تم نے کلاخیل ال خیر الرجین ایوا وللہ جل ثکر درست اپ انسو تصواب کی او سورہ یونس میں تھی او یونس غلی درین کی نے مخامات کی دارا پڑھی ال خیر الرجین ان رسول تعالی ال خیر الرجین اجر ان دیک ما سن دی الرجین اجر الرجین صلی اللہ علیہ و آلہ اجمع سے اس کا سبب قال رجل من المسلمين فقال يا راجل كم بالشدادر راجل محضيه قرجم رب تها بي سب لله وي دار التفارت جهاد بسم الله की देनहा सच हासिल की फरजात छकी वो تو بنظو کر دیے وہ شنا ورا پر بیا سجا کے پرتنند منڈو پرنا کو ڈیرے مانے بودو ڈیروانیو کڑا تو کڑاوا کارا سارا پوشانی مکن داغ نشانی تو پوشان دام حسنہ دیندر فارو انامرۃ مجک جام رحمت نور کا کہا تبدی انوتہ تگانوتان اوتا کو من یہ ساتھ نے پالک پسند ہے نا عطا طاد فرض بچا سوال نا سو محمد صاحب اللہ داغا علی توڑا تو ہنیا اس کا بہ داغا تاڑا دوران نا سبے کی یہد زان کا چتر المدادن پار تم تو سطر سمجھ لے دریم رجنابا کہا اپ ساتید پکڑی بہ سے دریا بہ بان اور وہ ونوان پار زان تو رو ونوان دیا دساں کا زان تورہ مسلمانوں نے بایا ہزار ہمارے ہمارے ہمارے منڈو مال چپل مکش خرچہ وہ ہذا فیموس تھا نذیر دماغ سے راضی ہو کر جو متلباب دار ہے نذیر دماغ کہ با امام امر بالا بالا لہ ہر تا طریق حسب ہے اور نذیر دماغ سے راضی ہو وہ صدا کرشے ہاتھ کا ہر لگا بنا فستحر نے نظر کی بغر کے بولا کہ برتے نہ وہ اعلان حتمان کلا کہ واضخ الصور ذلربو ونقاض گیا رب هذا كما मालूम يا داتا نواز واه جنا نے جو انلی یعنی زوال نے اول میں نری صلی اللہ علیہ اور لا لا یا خدا اپ کو اگر ہم پیا خدا مدد کریں خطا بھی یعنی یا تو اللہ ان کو سر جو کچھ سدیشو انو جی خالقมายا たら અનસ પ્યોરી ઓર ઓરનો ફરિયાદ તો ના રિમુતા ખરનાય કે મને મગરે અરમાન કરેને કે મને અનલી અનલી પ્યોનેનેને અનલી એટલે જોડે હર દિ સાયક કે કેની મતલબા કરે કે દે સરકારી બસે સરગણે નાવર સરતાવે કે સરગણે સરદોર ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا ہاں ہاں میں تو تمہیں معذہ کہما دا رہا جو رزلہ رزلہ دروازے جو سری سنسار دا یہ کوئی مسئلہ وانا اريد اور danos رچیاں لو تذراں میں بدی با نے ذکر کرتا ہے تجھو نم سے بہن ناٮٔ بنا چلے اید چاند زیفر اگر گصب آنے اور لد خطیق بیونی بانی واجد ہن من اطایب حال <سؤال> شرم قدید او حد نتبیخ من شوائی وہ زرزر خاصی کا وہ فرض اوہ کے سنبالت قادر قرم رو سب کر ریک بار ایک کا صورت اللہ علیہ فجب عجیمتهم و باکرن خواتر اماس ماغبا من اتوادهما قبل انتشاء الول و من اتنام اتنام اتنام اتنام اور یہ جان فرہادیان قناهتی لا مندرن اور دا بر خبر اور دا جو موذن کان بلہ کو مو گدا کرے گا اور گایا جانے بر بھنگہ تو لگا میں کہ مقصد ادارے چے دے انیدو انیدونو دا خبردار او چہ دانتی مر ویشی الاانت من لا بین نیت اس مگر بلا مانو ظارا زما فر جا رسول اللہ صلی اللہ باب القطائے آل قطائے جو میں نے کہتی آلا اجاب اس وقت میں لکھی گی یک دعوہن سلطان لشخصن لمسدہت بابت بابت شہان وہ مراؤں ماد بیتر ماردانی کسرا انتقا نااا देव شخص 50 महीने चले आना यदि मालूम जाए बाखान बदीन अपेक्षा भी लेकिन तो उससे ये बात जाने जाएगी हम साथी दिवाने वर गई मैं समर कए आपसे जारी बस बिरो जारी दा उम्मीद आ पद हमारा उस तरह इत्काफ का उमरा ने माल लेते मालवाने तो तकी देने वर गई झगड़ा बन जो हो मरदवा चवरो बस बिरो समर कए तासों हत्ता तन गोनी जिमा से मिला के کتاب